فَرَ الْتَى تَعَالَى فَرْمَاتِهَ وَلَمْ رَجْعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَانُوا يَا أَبَانَا مَنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانًا نَكْتَلْ وإنا له پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس لوٹے تو بولے اے ہمارے ابا جان آئندہ ہمارے لیے ماپ مطلب غلہ ممنوع ٹھہرا ہے لہٰذا تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج کہ ہم ماپ مطلب غلہ لائیں اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں قبل رحم الراہمین اس یعقوب نے کہا کیا میں تمہیں اس کی بابت امین سمجھ لوں جیسے پہلے اس کے بھائی کی بابت میں نے تمہیں امین سمجھا تھا چنانچہ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب مہربانیوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي نما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا میں جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی پونجی پائی جو انہیں لوٹا دی گئی تھی وہ بولے اے ہمارے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے یہ ہماری پونجی ہمیں لوٹا دی گئی ہے اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ہم ایک اونٹ کا ماپ مطلب غلہ زیادہ لائیں گے یہ ماپ مطلب غلہ ملنا تو بہت آسان ہے قَالَ لَنْ اُرْسِلَهُ مَعْكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ اس یعقوب نے کہا میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا حتیٰ کہ تم مجھے اللہ کا پختہ عہد دو کہ تم اسے ضرور میرے پاس لاؤ گے سوائے اس کے کہ تم گھیر لیے جاؤ پھر جب انہوں نے اس سے اپنا پختہ عہد دیا پھر جب انہوں نے اسے اپنا پختہ عہد دیا تو وہ بولا جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ اس پر ضامن ہے وقالا من من علیہ علیہ اور اس نے کہا اے میرے بیٹو تم ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا اور میں تمہیں اللہ کے حکم سے ذرا بھی کفایت نہیں کر سکتا حکم تو اللہ ہی کا ہے اس پر میں نے توقل کیا ہے اور توقل کرنے والوں کو اسی پر توقل کرنا چاہیے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف مطلب یہ ہے کہ آئندہ کے لیے غلہ بن یامین کے بھیجنے کے ساتھ مشروط ہے اگر یہ ساتھ نہیں جائے اگر یہ ساتھ نہیں جائے گا تو غلہ نہیں ملے گا اس لیے اسے ضرور ساتھ بھیجیں تاکہ ہمیں دوبارہ بھی اسی طرح غلہ مل سکے جس طرح اس دفعہ ملا ہے اور اس طرح کا اندیشہ نہ کریں جو یوسف علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے کیا تھا ہم اس کی حفاظت کریں گے پھر یعنی تم نے یوسف علیہ السلام کو بھی ساتھ لے جاتے وقت اسی طرح حفاظت کا وعدہ کیا تھا لیکن جو کچھ ہوا وہ سامنے ہے اب میں تمہارا کس طرح اعتبار کروں پھر تاہم چونکہ غلے کی ضرورت شدید تھی اس لیے اندیشے کے باوجود بنیامین کو ساتھ بھیجنے سے انکار مناسب نہیں سمجھا اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے بھیجنے پر آمادگی ظاہر کر دی پھر یعنی بادشاہ کے اس حسنِ سلوک کے بعد کہ اس نے ہماری خاطر توازو بھی خوب کی اور ہماری پونجی بھی واپس کر دی اور ہمیں کیا چاہیے پھر کیونکہ فی کس ایک اونٹ جتنا بوجھ اٹھا سکتا تھا غلہ دیا جاتا تھا بنیامین کی وجہ سے ایک اونٹ کی بھرتی مزید ملتی پھر اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بادشاہ کے لیے ایک اونٹ کی مزید بھرتی کوئی مشکل بات نہیں ہے آسان ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ ویلک کا اشارہ اس غلے کی طرف ہے جو ساتھ لائے تھے اور یسیرون بیمانہ قلیل ہے یعنی جو غلہ ہم ساتھ لائے ہیں قلیل ہے بنیامین کے ساتھ جانے سے ہمیں کچھ غلہ اور مل جائے گا تو اچھی ہی بات ہے ہماری ضرورت زیادہ بہتر طریقے سے پوری ہو سکتی ہے پھر یعنی تمہیں اجتماعی مصیبت پیش آ جائے یا تم سب ہلاک یا گرفتار ہو جاؤ جس سے خلاصی تم پر قادر نہ ہو جس سے خلاصی پر تم قادر نہ ہو تو اور بات ہے اس صورت میں تم معذور ہو گئے پھر جب بنیامین سمیت گیارہ بھائی مصر جانے لگے تو یہ ہدایت دی کیونکہ ایک ہی باپ کے گیارہ بیٹے جو قد و قامت اور شکل و صورت میں بھی ممتاز ہوں جب اکٹھے ایک ہی جگہ یا ایک ساتھ کہیں سے گزریں تو عموماً انہیں لوگ تعجب یا حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہی چیز نظر لگنے کا باعث بنتی ہے چنانچہ انہیں نظر سے بچانے کے لیے بطور تدبیر یہ حکم دیا نظر کا لگ جانا حق ہے باوال صحیح البخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چالیس و صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اٹھاسی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے بچنے کے لیے دعائیہ کلمات بھی اپنی امت کو بتلائے ہیں مثلا فرمایا جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ حفیع ہی کہو بوالِ امام مالک دوسری جلد صفحہ نمبر چار سو اٹھائیس و ہدایت الرواء جلد نمبر چار صفحہ نمبر دو سو اکاسی حدیث نمبر چار ہزار سو ستاسی جس کی نظر لگے اس کو کہا جائے کہ غسل کرے اور اس کے غسل کا یہ پانی اس شخص کے سر اور جسم پر ڈالا جائے جس کو نظر لگی ہو حوالے مذکور اسی طرح ماشا اللہ قوت اللہ باللہ سورہ سرکاف آیت نمبر انتالیس پڑھنا قرآن سے ثابت ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو نظر کے لیے بطور دم پڑھنا چاہیے بحوال جامع ترمیویزی حدیث نمبر دو ہزار اٹھاون پھر یعنی یہ تاکید بطور ظاہری اسباب احتیاط اور تدبیر کے ہے جسے اختیار کرنے کا انسانوں کو حکم دیا گیا ہے تاہم اس سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر و قزا میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہوگا وہی جو اس کی قضا کے مطابق اس کا حکم ہوگا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من من قض علم جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا اور انہیں اللہ کے حکم سے ذرا بھی نہیں بچا سکتا تھا وہ انہیں اللہ کے حکم سے ذرا بھی نہیں بچا سکتا تھا مگر یعقوب کے دل میں ایک حاجت مطلب خواہش تھی سودا پوری کر چکا اور بلا شبہ ہمارے تعلیم دینے کی وجہ سے وہ صاحب علم تھا لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے پھر بار پڑھ لیتے ہیں اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا وہ انہیں اللہ کے حکم سے ذرہ بھی نہیں بچا سکتا تھا مگر یعقوب کے دل میں ایک حاجت خواہش تھی سو وہ پوری کر چکا اور بلا شبہ ہمارے تعلیم دینے کی وجہ سے وہ صاحب علم تھا لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے بما كانوا اور جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے سگے بھائی مطلب بن یامین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا بے شک میں تیرا بھائی ہوں لہٰذا تو اس کا غم نہ کر جو کچھ وہ کرتے رہے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں ایک پیالہ رکھ دیا پھر ایک پکارنے والے نے پکارا اے قافلے والو یقیناً تم چور ہو وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر بولے تم کیا چیز گم پاتے ہو جاء به وانا به انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا پیالہ گم پاتے ہیں اور جو شخص اسے لائے اس کے لیے اونٹ بھر غلہ ہے اور میں اس کا ضامن ہوں لقد علمتم ما جئنا لنفسد الارض وما كنا وہ بولے اللہ کی قسم یقیناً تمہیں علم ہے کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں فما جزاؤه ان كنتم انہوں نے کہا پھر اس چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہوئے اب ہم چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی اس تدبیر سے اللہ کی تقدیر کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا تاہم یعقوب علیہ السلام کے جی میں جو نظر لگ جانے کا اندیشہ تھا اس کے پیش نظر انہوں نے ایسا کہا پھر یعنی یہ تدبیر وہی الٰی کی روشنی میں تھی اور یہ عقیدہ بھی کہ حضر مطلب احتیاطی تدبیر قدر کو نہیں بدل سکتی اللہ تعالیٰ کے سکھلائے ہوئے علم پر مبنی تھا جس سے اکثر لوگ بے بحرات ہیں پھر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دو دو آدمیوں کو ایک ایک کمرے میں ٹھہرایا گیا یوں بنیامین جب اکیلے رہ گئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں تنہا الگ ایک کمرے میں رکھا اور پھر خلوت میں ان سے باتیں کیں اور انہیں پچھلی باتیں بتلا کر کہا کہ ان بھائیوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اس پر رنج نہ کر اور بعض کہتے ہیں کہ بنیامین کو روکنے کے لیے جو ہیلا اختیار کرنا تھا اس سے بھی انہیں آگاہ کر دیا تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہو بہوالے تفسیر ابن کثیر پھر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ اس قایا پانی پینے کا برتن سونے یا چاندی کا تھا پانی پینے کے علاوہ غلہ ماپے ماپنے کا کام بھی اس سے لیا جاتا تھا اسے چپکے سے بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا پھر العیرو اصلا ان اونٹوں گدھوں یا خچروں کے قافلے کو کہا جاتا ہے جن پر غلہ لاد کر لے جایا جاتا ہے یہاں مراد اصحاب العیر یعنی قافلے والے ہیں پھر چوری کی یہ نسبت اپنی جگہ صحیح تھی کیونکہ منادی یوسف علیہ السلام کے اس سوچے سمجھے منصوبے سے آگاہ نہیں تھا یا اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہارا حال تو چوروں کا سا ہے کہ بادشاہ کا پیالہ بادشاہ کی رضامندی کے بغیر تمہارے سامان کے اندر ہے پھر یعنی میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تفتیش سے قبل ہی جو شخص یہ جام شاہی یہ جام شاہی ہمارے حوالے کر دے گا تو اسے انعام یا اجرت کے طور پر اتنا غلہ دیا جائے گا جو ایک اونٹ اٹھا سکے پھر برادران یوسف علیہ السلام چونکہ اس منصوبے سے بے خبر تھے جو یوسف علیہ السلام نے تیار کیا تھا اس لیے قسم کھا کر انہوں نے اپنے چور ہونے کی اور زمین میں فساد برپا کرنے کی نفی کی پھر یعنی اگر تمہارے سامان میں وہ شاہی پیالہ مل گیا تو پھر اس کی کیا سزا ہوگی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بولے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا جائے وہی شخص اس کا بدلہ ہے ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنان يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم چنانچہ یوسف نے اپنے بھائی کے بوری سے پہلے ان کی بوروں کی تلاشی لینے لگا چنانچہ یوسف اپنے بھائی کے بورے سے پہلے ان کے بوروں کی تلاشی لینے لگا پھر اس نے اپنے بھائی کے بورے سے وہ پیالہ نکال لیا اسی طرح ہم نے یوسف کے لئے تدبیر کی وہ اس بادشاہ کے قانون کی روح سے تو اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جس کے چاہیں درجے بلند کرتے ہیں اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک زیادہ علم والا ہے انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے ایک بھائی نے بھی چوری کی تھی چنانچہ یوسف نے یہ بات اپنے دل میں چھپائی اور ان پر ظاہر نہ کی اور دل میں کہا تم بدترین درجے پر ہو اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو قولو یا له أبا كبيراً أحدنا انہوں نے کہا اے عزیز بے شک اس کا باپ بوڑھا بڑی عمر کا ہے چنانچہ آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں بے شک ہم آپ کو احسان کر کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی چور کو کچھ عرصے کے لیے اس شخص کے سپرد کر دیا جاتا تھا جس کی اس نے چوری کی ہوئی تھی جس کی اس نے چوری کی ہوتی تھی یہ سزا یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تھی جس کے مطابق یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ سزا تجویز کی پھر یہ قول بھی برادران یوسف ہی کا ہے بعض کی نزدیک یوسف علیہ السلام کے مصاحبین کا قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی ظالموں کو ایسے ہی ہم بھی ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں لیکن آیت کا اگلا ٹکڑا کہ بادشاہ کے دین میں وہ اپنے بھائی کو پکڑ نہ سکتے تھے اس قول کی نفی کرتا ہے پھر پہلے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی آخر میں بنیامین کا سامان دیکھا تاکہ انہیں شبہ نہ ہو کہ یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے پھر یعنی ہم نے وحی کے ذریعے سے یوسف کو یہ تدبیر سمجھائی اس سے معلوم ہوا کہ کسی صحیح غرض کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرنا جس کی ظاہری صورت ہیلا اور قید کی ہو جائز ہے بشرط یہ کہ وہ طریقہ کسی نص شرعی کے خلاف نہ ہو وہ فتح القدیر پھر یعنی بادشاہ کا مصر میں جو قانون اور دستور رائج تھا اس کی روح سے بنیامین کو اس طرح روکنا جائز نہیں تھا اس لیے انہوں نے اہل قافلہ ہی سے پوچھا کہ بتلاؤ اس جرم کی کیا سزا ہو پھر جس طرح یوسف علیہ السلام کو اپنی عنایات اور مہربانیوں سے بلند مرتبہ عطا کیا پھر یعنی ہر عالم سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی عالم ہوتا ہے اس لیے کوئی صاحب علم اس دھوکے میں مبتلا نہ ہو کہ میں ہی اپنے وقت کا سب سے بڑا علم ہوں اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صاحب علم کے اوپر ایک علیم ذات یعنی اللہ تعالیٰ ہے یہ انہوں نے اپنی پاکیزگی اور شرافت کے اظہار کے لیے کہا کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ان کے سگے اور حقیقی بھائی نہیں تھے علاتی بھائی تھے بعض مفسرین نے یوسف علیہ السلام کی چوری کے لیے درواز کار باتیں نقل کی ہیں جو کسی مستند ماخذ پر مبنی نہیں ہے بعض مفسرین نے یوسف علیہ السلام کی چوری کے لیے دور اذکار باتیں نقل کی ہیں جو کسی مستند ماخذ پر مبنی نہیں ہیں صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تو نہایت با اخلاق اور با کردار باور کرایا اور یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو کمزور کردار کا اور دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے انہوں نے یا انہیں چور ثابت کرنے کی کوشش کی پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں کہ بعض مفسرین نے یوسف علیہ السلام کی چوری کے لیے دور ازکار باتیں نقل کی ہیں جو کسی مستند ماخذ پر مبنی نہیں ہیں صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تو نہایت با اخلاق اور با کردار باور کرایا اور یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو کمزور کردار کا اور در گوئی سے کام لیتے ہوئے انہیں چور ثابت کرنے کی کوشش کی پھر یوسف علیہ السلام کے اس قول سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یوسف کی طرف چوری کے انتصاب میں شریک قذب بیانی کا ارتکاب کیا پھر یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر اس لیے کہا کہ اس وقت عزیز مصر یوسف علیہ السلام ہی تھے پھر باپ تو یقیناً بوڑھے ہی تھے لیکن یہاں ان کا اصل مقصد بنیامین کو چھوڑانا تھا ان کے ذہن میں وہی یوسف علیہ السلام والی بات تھی کہ کہیں ہمیں پھر دوبارہ بنیامین کے بغیر باپ کے پاس نہ جانا پڑے اور باپ ہم سے کہیں کہ تم نے میرے بنیامین کو بھی یوسف علیہ السلام کی طرح کہیں گم کر دیا اس لیے یوسف علیہ السلام کے احسانات کے حوالے سے یہ بات کی کہ شاید وہ یہ احسان بھی کر دیں کہ بنیامین کو تو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ کسی اور بھائی کو رکھ لیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف <لَّضَالِمُون> نے کہا اللہ پناہ دے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی اس کے سوا کسی اور کو پکڑیں تب تو بے شک ہم ظالم ہوئے فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل, ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير للحاكمين پھر جب وہ اس سے ناامید ہو گئے تو الگ ہو کر مشورہ کیا ان کے بڑے نے کہا کیا تمہیں علم نہیں کہ بے شک تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا پختہ عہد لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کی بابت تم کوتاہی کر چکے ہو چنانچہ میں تو اس سرزمین کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ میرا باپ مجھے حکم دے یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے يرجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ثم ابنك بابك الى والدك وقل اے ہمارے ابا جان بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہمیں علم تھا اور ہمیں غیب کی خبر نہ تھی اور آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم رہے اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں قَالَ بل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبُرُوا جَمِيلٌ عَسَ اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اس یاکوب نے کہا حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہارے لئے تمہارے دلوں نے ایک بری بات آراستہ کر دی ہے چنانچہ صبر ہی بہتر ہے شاید اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے بے شک وہی علیم و ہے۔ اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ جواب اس لیے دیا کہ یوسف علیہ السلام کا اصل مقصد تو بنیامین ہی کو روکنا تھا پھر کیونکہ بنیامین کو چھوڑ کر جانا ان کے لیے نہایت کٹھن مرحلہ تھا وہ باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے تھے اس لیے باہم مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا, کیا جائے پھر اس بڑے بھائی نے اس صورت حال میں باب کا سامنا کرنے کی اپنے اندر سخت اور ہمت نہیں پائی تو صاف کہہ دیا کہ میں تو یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک خود والد صاحب تفتیش کر کے میری بے گناہی کا یقین نہ کر لیں اور مجھے آنے کی اجازت نہ دے دیں پھر اللہ میرے یہ معاملے کا فیصلہ کر دیں یہ مطلب یہ ہے اللہ میرے لیے معاملے کا فیصلہ کر دے کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام مطلب عزیز مصر بنیامین کو چھوڑ دے اور میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دے یا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی قوت عطا کر دے اتنی قوت عطا کر دے کہ میں بنیامین کو تلوار یعنی طاقت کے ذریعے سے چھڑوا کر اپنے ساتھ لے جاؤں پھر یعنی ہم نے جو عہد کیا تھا کہ ہم بنیامین کو بحفاظت واپس لے آئیں گے تو یہ ہم نے اپنے علم کے مطابق عہد کیا تھا بعد میں جو واقعہ پیش آ گیا اور جس کی وجہ سے بنیامین کو ہمیں چھوڑنا پڑا یہ تو ہمارے وہم و گمان بھی, بھی نہیں تھا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے چوری کی جو سزا بیان کی تھی کہ چور کو ہی چوری کے بدلے میں رکھ لیا جائے تو یہ سزا ہم نے اپنے علم کے مطابق ہی تجویز کی تھی اس میں کسی قسم کی بدنیتی شامل نہیں تھی لیکن پھر یہ اتفاق کی بات تھی کہ جب سامان کی تلاشی لی گئی تو مصروقہ کٹورا بنیامین کے سامان سے نکل آیا پھر یعنی مستقبل میں پیش آنے والے واقعات سے ہم بے خبر تھے پھر القریتہ سے مراد مصر ہے جہاں وہ غلہ لینے گئے تھے مطلب اہل مصر ہیں اسی طرح العیرہ سے مراد اسحاب الہل یعنی قافلہ ہیں آپ مصر جا کر اہل مصر سے اور اس قافلہ والوں سے جو ہمارے ساتھ آیا ہے پوچھ لیں کہ ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ سچ ہے اس میں جھوٹ کی کوئی آمیزش نہیں ہے پھر یعقوب علیہ السلام چونکہ حقیقت حال سے بے خبر تھے اور اللہ تعالیٰ نے بھی وہی کے ذریعے سے انہیں حقیقت واقعہ سے آگاہ نہیں فرمایا اس لیے وہ یہی سمجھ سمجھے کہ میرے ان بیٹوں نے جس طرح اس سے قبل یوسف کے معاملے میں اپنی طرف سے بات گھڑ کر بیان کی تھی اب پھر اسی طرح انہوں نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے بنیامین کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا ہے اس کا یقین علم تو یعقوب علیہ السلام کے پاس نہیں تھا تاہم یوسف کے واقعے پر قیاس کرتے ہوئے ان کی طرف سے یعقوب علیہ السلام کے دل میں بجا طور پر شکوق و شبہات تھے پھر اب پھر سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں تھا تاہم صبر کے ساتھ امید کا دامن بھی نہیں چھوڑا جمیان سے مراد یوسف بن یامین وہ بڑا بیٹا ہے جو مارے شرم کے وہی نصر میں رک گیا تھا کہ یا تو والد صاحب مجھے اسی طرح آنے کی اجازت دے دیں یا پھر میں کسی طریقے سے بنیامین کو ساتھ لے کر آؤں گا و صلی اللہ علیہ نبینہ محمد والی اجمعین